لاحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذاك يوم التغاب ان سات ان تجریم ان من تحتها فیح ابدا فيها العظیم وظین کفرو و کزبو بے آیا تنا کا صحاب النار خالدین فيها و بصیر سدق اللہ عظیم نبش رح لی صدری ویسر لی امری وحل لقنتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم نبور قلوبنا بالایمان اللہ مربنا زدنا ایمانا وہدن وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا و علم رب متقبلہ سرح تغابن کی ابتدائی سات آیات کا ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں جن میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے ایک نریٹو انداز میں چار آیات میں دات و صفات باری تعالی اگرچہ ان چاروں میں مخفی اور مزمر ہے ایمان بالآخرہ آخرہ بھی پھر دو آیات میں ایمان بالرسالت پھر ایک آیت نہایت پرجلال انداز میں ایمان بالآخرہ آخرہ کے اس بات پر اب آ رہی ہے زوردار دعوت فا میں نے یہ ارض کیا تھا پہلے ہی یہاں کلمہ فا جو ہے بہت معنی خیز ہے یہ تو حقائق ہے کوئی مانے تب بھی نہ مانے تب بھی کسی کے نہ ماننے سے یہ حقائق معدوم نہیں ہو جائیں گے اللہ تو ہے حقیقت قبرا ہے حقیقت الحقائق ہے آخرت ہے حقیقت واقعی ہے ہو کر رہے گی شدنی ہے اٹل ہے اب یہ ہے کہ انسان کی آفیت انسان کی فلاح انسان کی کامیابی انسان کے لیے خیر مزمر ہے اس میں کہ وہ ان حقائق کو مانے تسلیم ف پس ایمان اللہ پس مانو پس تصدیق کرو پس تسلیم کرو فآمنوا بل و رسول ہی پس امان اللہ اللہ پر اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم و نور الزی انزلنا اور اس نور پر کے جو ہم نے نازل فرمایا یہ سورہ نور کا درس ہم پڑھ چکے ہیں نورے وڑی اور نور فطرت پر مشتمل ہے انہیں دونوں کے امتزاج سے نورے ایمان وجود میں آتا ہے یہ نور جو ہے نورے وہی یہ آسمان سے نادل ہوا ہے فرشتہ لے کر آیا ہے تو یہاں پر تو اس کا مسداخ خطری طور پر قرآن مجید ہے جس میں کسی اشتباع کی کوئی گنجائش ہی نہیں اور یہ نوٹ کر لیجیے کہ در حقیقت دوسرے مقامات میں قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جہاں نسالت کا تصور ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے سامنے لایا گیا بئی نہ کیا ہے رسول من اللہ یتلو سرفم تو تنفیہ کتب قیمہ بینا جو ہے وہ در حقیقت دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک ہستی جو فرشتادہ ہے اللہ کی ایلچی ہے اللہ کی طرف سے رسول ہے بھیجا ہوا پیغام در ہے جو پڑھتے ہوئے آیا ہے ایسے پاکیزہ صحیفوں کو جن میں اللہ تعالی کی کتاب درج آیات درج ہے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا تو رسول کی شخصیت اور اللہ جو اسے وحی عطا فرماتا دونوں مل کر در حقیقت یہ رسالت کی تکمیل ہوتی ہے اس اعتبار سے یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اس پہلی آیت میں بھی بلکہ پوری آیت نہیں اس کا بھی دو تہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشتمل ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت رسالت کی دعوت پر اس لیے کہ اب آخری حصہ جو ہے اس کا واللہ بما تعمل خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اس کا تعلق پھر ہو جائے گا ایمان بالآخرہ کے ساتھ اللہ باخبر ہے کس لیے یہ وہی اللہ کی صفت علم اب آپ نے نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم جو ہے ان آیات میں کتنے متنوع اسالیب میں کتنے مختلف الفاظ میں کتنے مختلف پیراؤں میں بار بار آ رہی ہے اس لیے کہ میں نے ارض کیا تھا جو پہلی نشست تھی یہ سورت تغابن پر درس کے ضمن میں کہ دوسرا وسوسہ جو انسان کو لاحق ہوتا ہے پہلا وسوسہ جو ہے وہ تو گویا کہ ایک مرتبہ ہوا جب آپ نے مان لیا اس کا ازالہ ہو گیا کیسے پیدا کیے جائیں گے دوبارہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے کل قدیر اس وسوسے کا ازالہ ہو گیا مان لیا آپ نے باس بادل موت کو تصدیق کی آپ نے باس بادل موت کی لیکن ہر ہر لمحے جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے وہ یہ ان چیزوں کا کہاں علم ہوگا اللہ کو کہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بڑی مائنر ڈیٹیلز ان کا کہاں کہیں کوئی ریکارڈ ہوگا کہاں اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تمام باتیں ہوں گی اس کا استحصار رکھنا واقعت آسان نہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفت علم پر ولہ منون بصیر یالم و مافِ سماوات ول یالم سرور و اللہ علی ممبات صدور و اللہ خبیرم بات کا ملون و اللہ مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ کے صفت کے علم کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے مستحضر رہے کہ ہم اس کی نگاہ میں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ما کو میں نما کن تم بما وہ تو تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے ہر جگہ جہاں کہیں بھی تم ہو جب وہ ہر جگہ ہر آن تمہارے ساتھ ہے تو گویا کہ تمہارے ہر عمل ہر فیل ہر حرکت کا گویا کے الفاظ اگرچہ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ چشمدید گواہ ہے جب تمہارے ساتھ ہے موجود ہے تمہارے ساتھ ہوا ماں کو میں نہ ماں تم تم اللہ بما تعملون نہ خبیر البتہ اس میں ایک نکتا نوٹ کیجئے پہلے آیا بصیر آیت نمبر دو میں یہاں آیا خبیر یہ ہے آیت نمبر آٹھ بین ہی یہی معاملہ سورہ حدید میں بھی ہے وہ آیت نمبر چار ختم ہوتی ہے واللہ بما وما کا بصیر پھر آیت نمبر دس ختم ہوتی ہے واللہ بما و خبیر دونوں جگہوں پر اسی ترتیب کا ہونا یہ یقیناً کسی حقیقت پر مبنی ہے کوئی نہ کوئی سبب ہے ایسے ہی نہیں اگر تو ایسا ہوتا کہیں کوئی ترتیب ہو کہیں کوئی ترتیب ہو تو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ اس ترتیب میں کوئی خاص نقطہ مزمر نہیں ہے لیکن میں نے جب غور کیا تو نقطہ سامنے آیا ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ انسان دیکھتا ہے تو گویا کہ یہ زیادہ یقینی علم ہے جو اسے حاصل ہو رہا ہے خبر کا لفظ ہمارے لیے ہے در حقیقت سماعت کے معنی میں یہ خبر ملی ہے یہ شنید ہے حالانکہ حقیقت جو ہے اس کے برقس ہے ہمارا جو بسارت کا عمل ہے اگر اس کا تجزیہ کریں گے تو ہماری یہ آنکھیں در حقیقت دو کیمرے ہیں یہ کیمرے جو بھی اس کے جو سینسٹو پردہ ہے ریٹینا اس پر جو اکثر بن رہا ہے یہ پھر جاتا ہے ذہن میں ٹرانسمٹ ہو رہا ہے برین میں وہاں انٹرپریٹ ہو رہا ہے یوں سمجھیے کہ اصل ہماری ہستی جو ہے وہ تو گویا کہ اس کے مانند ہے جیسے آپ کسی بند کمرے میں بیٹھے ہو آپ کا خارج کی دنیا سے بالکل کوئی تعلق نہیں ایئر ٹائٹ روم ہے آپ کا لیکن کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں ٹی ویز لگے ہوئے ہیں آپ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں لیکن براہ راست نہیں دیکھ رہے آپ کی آنکھ براہ راست ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر رہی بلکہ یہ جو ٹی وی کی سکرین ہے اس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں یا کمپیوٹرز کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ساری معلومات آپ کو حاصل ہو رہی آپ تو بند کمرے میں اسی طرح ہماری اصل انا ہماری اصل باطنی شخصیت وہ تو کہیں اندر ہے یہ آنکھیں تو در حقیقت اینٹیناس کے مانند ہیں یا یوں سمجھیے کہ یہ کان جو ہے یہ رڈارس کے مانند ہیں جو لگے ہوئے ہیں جہاز کے دونوں دونوں سروں کے اوپر اس کو پھر ری انٹرپریٹ کر کے اور اس سے جو انفر کیا جا رہا ہے وہ تو وہ کوئی کنٹرول روم ہے یہ برین میں وہاں پر سارا معاملہ جو ہے انٹرپریٹ ہو کر اس سے پھر استنتاج استدلال ہو رہا ہے وہاں جو بات پودری وہ خبر ہے ورنہ بسر ہے سما ہے یہ سب در حقیقت سینس ڈیٹا ہے البتہ ان سب کو پروسیس کرنے کے بعد جو نتیجہ یہاں نکل رہا ہے برین کے اندر کارٹیکس میں گرے میٹر, میٹر میں جا کر وہ ہے جس کو ہم خبر کہیں گے اب معلوم ہوا کہ یہ ہوا ہے ان ذرائع سے آنکھ نے دیکھا ہے کان نے سنا ہے اور اس برین کمپیوٹر نے کوریلیٹ کیا ہے اب جو اسے اس کا اصل فائدہ اسے حاصل ہوا ہے وہ ہے در حقیقت خبر اس اعتبار سے لفظ خبر جو ہے وہ علم کی اس وضاحت میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں یہ ہائر لیول پر ہے بنسبت نسبت کے یہی وجہ ہے کہ یہ تدریجی ارتقاء ہے در حقیقت سعودی ترتیب ہے سعودی سواد والا سعود چڑھنے والی سعود حق سعودہ یہ سین والا سعودی عرب والا معاملہ نہیں ہے سعودی ترتیب یعنی اس میں تدریجن اوپر کی طرف ہے کہ بسارت سے بلند تر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خبیر ہونا یہ گویا کہ اللہ تعالی کے علم کی تعبیر کے لیے زیادہ معنی خیز اور زیادہ گمبھیر اور زیادہ جامع لفظ یوم یجمعکم لیوم الجمع جمع کا یوم التغاب اب یہاں سے دو آیات نسبتاً طویل بھی ہے یہ, یہ اب آ رہی ہے اور ان میں آخرت کا ذکر جو ہے سراحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ یوم یجمعکم لیوم الجمع جمع یوما پر زبر ہے ظرف ہے لیکن ظرفیت کس کے دیے لتنبن اب مامل تو تمہیں لازمن جتنا دیا جائے گا جو کچھ کے تم نے کیا ہوگا کس دن یوم یجمعوکم لیوم نے جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا جمع کرنے کے دن یہ گویا کہ وہ یوم قیامت جس میں کہ پوری نوع انسانی جو ہے حشر کے معنی بھی جمع کرنا ہے وا خوشیرا نے سلیمان جنو سلیمان کے لیے جمع کیے گئے سب کے سب لشکر تو حشر بھی جمع کرنے کو کہتے ہیں یوم حشر یوم الجم ہے جمع ہونے کا دن یوم یجما لیوم یومل ذالک کا یوم تغابن وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن یہ ایمان بالآخرہ کا جس کو انگریزی میں کہتے کریکس دی میٹر اصل لبے لباب کیا ہے ہار اور جیت کا فیصلہ اس دن ہوگا تغابن کے لفظ کو سمجھیے غبن یا غبن غین با نون حروف یہ تین ہے دو بنتے ہیں غبن بھی اور غبن بھی اس کا اصل مفہوم کیا ہے یہ اردو میں بھی لفظ استعمال غبن کیا ہے فلانے غبن کیا ہے غبن ہو گیا ہے کروڑوں کا غبن ہو گیا ہے کسی کو کوئی زک پہنچانا خفیہ طور پر نقصان پہنچانا مال میں یا تدبیر میں عربی زبان میں جب یہ لفظ آتا ہے اردو میں ہمارے ہاں صرف مالی معاملات میں غبن کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں یہ لفظ جو ہے دو مفہوموں کے لیے استعمال ہوتا ہے غبانہ غب نن بے کے اگر جزم کے ساتھ ہے غبن تو یہ مصدر ہے مال میں خسارہ دینا گھاٹا دینا ٹوٹا ڈال دینا مفی طور پر دھوکہ دے کر یہ غبن ہے اور غبینا غبا نن اس کا جو فعل ماضی بنتا ہے غبینا بے کے زیر کے ساتھ ہے اور مصدر بے کے زبر کے ساتھ ہے غبنا غبانند وہ ہے رائے میں تدبیر میں کسی کو دھوکے میں ڈال دینا گھاٹے میں ڈال دینا زٹ پہنچا دینا کسی کی تدبیر جو ہے اس کو کسی طریقے سے غیر مؤثر کر دینا کسی کی رائے کو کسی غلط رخ پر ڈال دینا یہ ہوگا غبانند بے کے زبر کے ساتھ اس سے بنا باب تفاول تغابن باب تفاعل میں مشارکت بھی ہوتی ہے اور مقابلہ بھی ہوتا ہے اور پھر مبالغہ بھی ہوتا قسمت سے غبن اور باہم غبن کی کوشش اس لفظ میں در حقیقت اگر آپ اس کے اندر مشاہدہ کریں گے تو محسوس ہوگا کہ جسے ہم کہتے ہیں اسٹرگل فار ایگزٹینس اس دنیا میں تمام مخلوقات کے مابین جو بھی زی حیات ہیں زندگی والی مخلوقات ان میں ایک مقابلہ مسلسل جاری ہے وہ مقابلہ جس کے لیے سٹرگل فار ایگزٹینس پر سروائول آف دی فٹسٹ یہ ہے ہر شخص ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہے یہ ذرا اچھا نہیں لگتا یہ،, یہ جو تعبیر کا انداز ہے لیکن اگر میں اسی بات کو یوں کہوں کہ ہر شخص ایک دوسرے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے اب آپ غور کیجئے ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہے ہر دکاندار کوشش میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے گاہک سے گویا کہ اسے نقصان پہنچائے ہر گاہک آخری کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے یا زیادہ سے زیادہ زخ پہنچائے بلکہ ہر گاہک کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں اس دکاندار کو اس کی قیمتیں خرید بھی نہ دوں میں کسی طریقے سے کم سے کم قیمت پر یہ شے سے حاصل کروں یہ مقابلہ ہے جو جاری ہے. ایک دوسرے سے زیادہ سے زیادہ نفع اٹھانا اور اس کا آج کیا ہوگا تو یا کہ ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ زق پہنچانا نقصان پہنچانا یہ معاملہ جو ہے دنیا میں مسلسل ہے تمام زی حیات جتنی مخلوقات ہیں ان کے درمیان چل رہا ہے اسی کو سورت سعود میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قول جو وہاں آیا ہے و ان کسیدم بن الخلتا یفظی بادم اعلی بعض۔ یہ خولتا جو ہوتے ہیں آپس میں جن کے معاملات مشترک ہوتے ہیں بھائی ہیں جوائنٹ فیملی ہے کاروبار ہے جوائنٹ پارٹنرشپ ہے اس میں بھی ایک کشمکش چلتی رہتی ہے چاہے مہذب لوگ ہیں تو ان کی گفتگو بڑی میٹھی ہوگی بڑے آپس میں رکھ رکھاؤ سے آداب سے بڑے ہی ویل مینرڈ ویل بہیوڈ انداز میں گفتگو ہوگی لیکن یہ کہ ہر شخص ہر وقت داؤ پر ہوتا جس سے جو فائدہ اٹھا سکے جس سے جو بھی منفات حاصل کر سکے یہ ہے جس کا کہ اس لفظ کے اندر نقشہ کھینچا گیا ہے لیکن اصل بتایا جا رہا ہے جیسے مسابقت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مسابقت تو فطرت انسانی میں ہے ہر انسان چاہتا ہے میں دوسروں سے آگے نکل جاؤں لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تم مسابقت کا میدان بدل دو فسٹ تبقل ایک دوسرے سے آگے نکلو لیکن بھلائی میں نیکیوں میں خیر میں اچھائیوں میں خدمت خلق میں انفاق فی سبیل اللہ میں جہاد و قتال فی سب اللہ میں آگے نکلو ٹھیک ہے مسابقت ہونی چاہیے مقابلہ ہونا چاہیے نکلو فسٹ بکل خیرات کل وجہتن ہوا مولی ہاں فسط اسی طرح سورہ حدید میں آئے گا سابقولا مغفرت میں رب دیکھوں ایک دوسرے سے آگے نکلو دوڑو بھاگو جس طرح دنیا میں تم نے دوڑ لگا رکھی ہے دنیا میں تم نے دولت کے حصول کے لیے دوڑ لگائی ہے یا شہرت کے حصول کے لیے یا اقتدار کے حصول کے لیے وجاہت کے حصول کے لیے قوت اور اقتدار کے حصول کے لیے لیکن یہ کہ تم میدان بدل دو ایک دوسرا میدان بھی تو ہے نا خیر کا لیکی کا بھلائی کا خدمت خلق کا اللہ کے دین کی خدمت کا لہذا قرآن مجید اس دائیہ فطری کو صرف یہ کہ صحیح رخ پر مڑتا ہے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ تغاون تو ہے ہار اور جیت اس مقابلہ جاری ہے کون جیتا کون ہارا لیکن یوں سمجھ لو کہ ہار اور جیت اس دنیا کی در حقیقت غیر حقیقی ہار ہے غیر حقیقی جیت ہے یہاں کی جیت جیت نہیں یہاں کی ہار ہار نہیں یہاں جو بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ بادشاہت نہیں وہ بھی ایک ڈرامہ ہے جو ہو رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ معلوم ہوگا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزانہ اسی طریقے سے جیسے مختلف ڈراموں میں یا مختلف کھیلوں میں آپ مختلف رول لوگوں کو اسائن کرتے ہیں ایسے عارضی طور کو کچھ رول ہیں جو اسائن ہو گئے ہر ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہے لیکن یہاں کی جیت جیت نہیں یہاں کی ہار ہار ہاں ایک دن آنے والا ہے وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن جو اس دن جیتا وہ جیتا جو اس دن ہارا وہ ہارا وہ جیت ابدی وہ ہار ابدی وہ کامیابی کامرانی بھی ابدی فوج و فلاح بھی دائبی وہ ناکامی اور نامرادی بھی ابدی اس اعتبار سے ہار اور جیت کے تصور کو بدل بدلنا بہت اہم نقطہ ہے یہ اس ایک لفظ کے استعمال اور یہ نوٹ کر لیجیے قرآن مجید میں اس مادہ سے صرف یہی ایک لفظ اسی مقام پر آیا اور کہیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا یوم یجمعکم لیوم الجمع یوم یوم التغاب اس دن جس دن کے وہ جمع کرے گا تم سب کو جمع کرنے کے دن وہ ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن اچھا وہ ہار کیا ہے اور جیت کیا ہے جیت یہ ہے ومن باللہ صالحاً جو کوئی بھی ایمان رکھے گا اللہ پر اور عمل کرے گا اچھے مجرد ایمان نہیں ایمان کے عمل اتقاضوں کو پورا کرے صالحہ وہی بات جو سورت العصر سے چلی آ رہی ہے ولاسر ان انسان لفی خش واس وا بل سب جیسا کہ میں عرض کیا پہلے بھی تواسی جو ہے وہ بھی ایک عمل ہی ہے وہ عمل سال ہی کی بدیر شرح ہے نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا بھلائی کی تلقین کرنا واض و نصیحت یہ بھی تو عمل ہے تو معلوم ہوا کہ اکثر و بیشتر جگہوں پر تو ایمان کے ساتھ صرف ایک لفظ عمل کا ہے اللہ زیین عامن عاملحاف لیکن وہاں ذرا ایمان کے ساتھ امن صالح کے یہ جو ذرا مزمرات ہیں چھپے ہوئے پہلو دو ان کو بھی نمایاں کر دیا گیا تباس الحق اور تباسب سب موما یومم بلّہ و یام السالح تو جو کوئی بھی ایمان رکھے گا اللہ پر اور عمل کرے گا نیک اب یہاں نوٹ کیجئے صرف یومن بلّا آیا ہے دعوت دی گئی تھی آمنو بلّہ و رسول ہی و نور اللہ انزلنا و اللہ وما خبیر لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا آج بھی تفصیل سے ارض کر چکا ہوں کہ ایمان حقیقت کے اعتبار سے نظری اعتبار سے اصولی اعتبار سے علمی اعتبار سے وہ ایمان باللہ ہے ایمان بالآخرہ آخرہ بھی اسی کی ایک فرہ ہے اسی کی ایک کرولری ہے ایمان بالرسالت بھی اسی کی ایک فرہ ہے ایکسٹینشن ہے توسیع ہے کرولری ہے مم یوں ام بللہ ہے وہ عمل یکفر کفر ان ہو آتے و ید ہو جنات تجری من انہار خال خالدین افیہ ابدا وہ دور کر دے گا ان سے اس کی برائیوں کو اور داخل کرے گا اسے ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جس میں کہ وہ رہیں گے پھر ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ یہ الفاظ سورہ عال عمران میں آ چکے ہیں تکفیر سی گفر کے مانی چھپا دینا دبا دینا یعنی یہ کہ برائیاں جو ہیں نام اعمال سے ان دھبوں کو دھو ڈالنا دامن کردار سے ان دھبوں کو دھو دینا دونوں مفہوم ہے اس کے کبفر اننا سیے آتے و توفا نام چکا ہے اللہ ہم سے ہماری برائیوں کو دور فرما دے ہمارے نام اعمال کے جو دھبے ہیں جو سیاہی ہے اسے بھی دھو دے اپنے فضل و کرم سے اپنے رحم سے اور ہمارے دامن کردار پر اگر کوئی داغ ہے اب تک کی اپنی غفلت کی وجہ سے کوئی بری عادات میں ہم نے اپنے آپ کو مبتلا اور ملوث کیا ہوا ہے تو اللہ ان سے بھی ہمیں پاک کر لیں تو یہاں فرمایا یوکب پھر ان ہو سکے آتے اللہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو وہ یوغل ہو جنات ان تجریب ان اور داخل کرے گا اسے ان باغات میں جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی بابہ کا ترجمہ مجھے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے خالدین فیح ابادا رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ خلود کے معنی بھی ہمیشہ کے ہیں خالدین ہمیشہ رہنے والے لیکن یہ کہ در حقیقت ہمیشہ کا کوئی تصور ہمارا ذہن کر نہیں سکتا جیسا کہ بارہ میں نے ارض کیا ہمارا ذہن محدود ہمارے تصورات محدود اس لیے کہ وہ سب کے سب ہمارے مشاہدات پر مبنی ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے جو سینس ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں اپنے جو بھی ہوا سے ظاہری ہیں ان کے ذریعے انہی پر سارے تصورات کو بلڈ کرتے ہیں انہیں کی بنیاد پر ساری عبارات ہمارے تخیلات کی بھی چلے گی اور تصورات کی بھی بنے گی چونکہ سینس ڈیٹا محدود ہے لہذا سارا ہمارا تصور تخیل یہ بھی محدود ہے اب ادیت اس میں کیسے آئے ایک فائنائٹ ہستی جو ہے ان فائنائٹ کا تصور نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اس کو اب ہیمر کرتا ہے خالدین فیحا اب آدا ابد عباد کے نفس کا اضافہ کیا ہے تاکہ کسی طریقے سے اس کا ایک تصور تمہارے ذہن کے اندر اس کا جو نقس قائم ہو جائے